کتاب علمی بسم اللہ الرحمن ابراہیم اس سے پہلے امام بخاری اللہ دو مباحث بیان کر چکے ہیں ایک بد الوحی اور ایک کتاب المان بد الوحی کی ابتداء کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہی یہ مبدہ ہے ہر خیر کا مبدہ ہے ہر خیر کا اور مبدا <تصفح> یہ ہر چیز پہ مقدم ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ وہی بد کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ لا اعتبار احکام شرح اللہ تو اس اعتبار سے وہی کو مقدم کیا وہ مب ہے ہر خیر کا اس کے بعد ایمان کا ذکر تھا تو یہ مدار قبولیت کل خیرن ہے کہ کوئی خیر یا اس طرح کو ان مبد مدار قبولیت کل خیرن یہ مبدا ہے قبولیت ہر عمل کے لیے آپ کا آپ کی کوئی نماز روزہ حج زکت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ایمان صحیح اور درست نہ ہو اب امام بخاری رحم اللہ کتاب العلم ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ نقطۂ یاد کیجئے کہ کتاب العلم کو کتاب المان سے مؤخر لایا ہے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علم معتبر ہے جو کہ ایمان کے نتیجے پر ہو کیا؟ علم وہ معتبر ہے جو کہ ایمان کے نتیجے میں ہو ایمان کے کی نتیجمان کیا ہے جس کے حصول کا سبب آپ کے ایمان بنا ہو ایمان کے نتیجے پر ہو گویا کہ ایمان مقدم ہو آپ کا علم مؤخر ہو اور آپ کے علم کے لیے جو مقدع و سبب بنتا ہے وہ ایمان بنتا ہے علم کون سا موتبر ہے جو جس کی یعنی ایمان کی نتیجے پر ہو ایمان کے نتیجے پر ایمان اس کا مبدا ہو علم اس کا سامرا ہو تو وہ ایمان وہ علم معتبر ہے جو کہ ایمان کے نتیجے پر مرتب ہو اگر ایمان نہیں ہے علم وہ جتنا اسمان سے ٹکرائے اس علم کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے اس کو ایمان سے مؤخر کیا ہے اب وجہ جو تقدیمی کتاب العلم علا مباحث عادیہ جو آنے والے مباحث ہیں ان پر امام بخاری رحم اللہ نے کتاب العلم کو مقدم کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جتنے مباحث آتی ہے جتنی بھی ہیں سب کے لیے علم موقوف نال ہے موقوف آلے ہے اور موقوف آلے جو ہوتا ہے یہ مقدم ہوتا ہے ہر موقوف سے اگر صلاح کے تو موقوف ہے نا زکوۃ موقوف ہے اور ان کا توقف کس کے ہے علم پہ ہے تو یہ موقوف آلے ہے مباحث آتیہ کے لیے ہے بات سمجھ گئے ہو اس لیے کہ نماز کی فرضیت علم پہ موقوف ہے زکوٰۃ کی فرضیت علم پہ موقوف ہے سوم کی فرضیت علم پہ موقوف ہے تو گویا کہ وجہ تقدیم کتاب العلم علام مباحث حصل آتیا موقوف علیه لکلی حکم یا لکل بحث من باسنسل آتیا اس لیے کہ موقوف علیہ موقف ہیں تمام ان ابحاث کے لیے جو اس کے بعد آنے والے ہیں یہ تو وجہ تاخیر ابحاسی صادقت اور وجہ تقدیم اعلی ابحاث عطیہ یہ تو ہو گیا ہے اب یہاں کئی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ تعریف علم علم کی تعریف علم کیا چیز ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علم کی تعریف اچھا چلو ایک بات پہلی بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے علم کی تعریف پر دوسری بات یہاں پہ یہ ہوگی کہ امام بخاری رحم اللہ نے کتاب العلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کیوں مقدم کیا ہے وجہ تقدیم کتاب العلم علا بسم اللہ الرحمٰن بسم اللہ نم ایک باعث تاریخ و علم دوسری بات وجہ تقدیم کتاب علم عالم بس بسم اللہ بسم اللہ رحمان پہ کتاب <تصال> علم کو کیوں مقدم کیا ہے تیسری بات یہ ہے امام بخاری باب و فضل علم ذکر کرتے ہیں اور اس باب کے لیے امام بخاری کوئی حدیث نہیں لاتے تو وجہ وجہ عدمی اراد الحدیث لہٰذل فی حضر باب لہازل باپ کہ باب فضل علم کے لیے امام بخاری حدیث نہیں لاتے اس سے کیا وجہ ہے پہلی بات یہ ہے علماء کرام کی علم کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے علم دانستان کو کہتے ہیں نفس سے کسی چیز کو پہچاننا یہ علم ہے بس علم دانستان ہے <كتنی> <كتنی> اس کے بعد آیا اس کی کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے اس میں ہم تین مذاہب ذکر کریں گے ایک مذاہب ہے کا ایک مذہب ہے ماچوریدیا کا ایک مذہب ہے فلاسفہ کا اور ایک مذہب ہے امام راضی اور باقی علماء کرام ٹھیک ہے امام راضی فخر الدین راضی رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ علم کی کوئی تعریف نہیں ہے علم کی تعریف <تصفح> نہیں ہے اس لیے علم, علم, علم کو کہتے ہیں علم کس چیز کو کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل ہے نہیں <تصفح> سمجھا علم کیا ہے جاننا جاننا کیا ہے جاننا سمجھتا امام فخر الدین راضی کہتا ہے کہ علم کی کوئی تعریف نہیں ہے اس لیے کہ انہو من من ان نہ جب یہ عزل بدیات ہو گیا ہے تو بدیات کا بدیہت کی تعریف کوئی وہ محتاج تعریف نہیں ہوتا ہے تو لہذا تم بدیات ہے تو جب عجل بدیات ہو گیا ہے تو بدیات کی تعریف نہیں ہوتی ہے لہذا یہ علم, و علم کی کوئی تعریف نہیں گویا کہ یہ خود معرف ہے اب یہاں ایک بات کرو وہ یہ ہے کہ کیوں معرف ہے اس لیے کہ اس کی تعریف مشکل ہے اور مشکل کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بدیہی چیز ہے جب بڑی ہی چیز ہے تو بدی چیز تاریخ متاجر نہیں ہوتا اب بات سمجھ گئے ہو؟ ایک بات ہے بوجھ لکھنا اچھا دوسرا مذہب یہاں پہ ماتوریدیہ کا ہے سہار اللہ سہاگ یہ لکھو اچھی تعریف ہے وہ ماترجیہ کہتے ہیں کہ صرف تم تن فی القلب کل قوت الباصرت فی میں لکھ لیا صرف تم منہ داطن فلقل کل قوت الباصرت فی میں یہ ماترجے کہتے ہیں کہ علم یہ ایک ایک قوت مداح ہے اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی قوت ہے انسان کی عقل میں انسان کے دل میں جیسے کہ قوت بادشرہ کس میں ہے آنکھ میں ہے آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے اس میں قوت بادشرہ ہے یہ کیا چیز ہے ایک دی ہوئی چیز ہے یہ ٹائپ کی بخصاج نہیں ہے بس یہ قوت ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں قوتم مو مودعتم فی القل بھی کل قوت البادرہ فی عہمی یہ ماتورزیہ کا مسلک ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ ادراک یا حصول حصول صورت شے الحاصلت فی العقل حصول صورت شے الحاصلت فی العقل کسی چیز کی صورت کو ظاہر کرنا یا حاصل کرنا وہ چیز جو آپ کے عقل میں حصول صورت شے الحاصلت فی العقل ٹھیک ہے بابا لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھی تعریف ماتوری کی نظر آتی ہے قوت مودعتن فی القلب قلبی اچھا اگر اس طرح بھی کہہ قوت مودعتن فی الآی تک میں اشیا کل قوت باسرت فی ال یہ قوت عاقلہ ہے آپ کے دل میں جس پہ تمیز اشیاء ہوتی ہے دیکھو آپ کو اللہ نے قوت دی ہے نا آپ مرد عورت کو پہچانتے ہیں بخاری تمیزی کو پہچانتے ہیں مسلم کو پہچانتے ہیں بداود کو پہچانتے ہیں آپ اسمان و زمین کو پہچانتے ہیں اچھی بری کی چیز کو پہچانتے ہیں یہ قوت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے فطرتن آپ کو اللہ نے دے دیا شو اباس دیکھو آپ کے پاس جو بخاری کا نسخہ ہے یہ کس کا ہے ربی رحم اللہ کا ہے بعض نسخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان کتاب علم پہ مقدم ہے اس پہ کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ بسم اللہ مقصود پہ مقدم ہوتا ہے ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ہوتی ہے ہوتی ہے تو <سؤال> جس نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدم ہے اور اس کے بعد کتاب العلم ہے تو لا کا <سؤال> کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں کتاب علم مقدم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اس کے بعد باب و فضل العلم شیع العیث رحمہ اللہ اور ارشاد الساری رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ تصدیم و کتاب علم یہ بمنزل منزل عنوان سورہ ہے ٹھیک ہے نا اور باب و فضل علم یہ باب بہ منزل ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بمنزل فصل بنزل دیکھو ادھر دیکھو آپ نے قرآن پاک تو پڑھا ہے نا فاتحہ عنوان پہ سورت الفاطہ بسم اللہ الرحمن اس کے بعد الحمدللہ رب اللہ تو عنوان الخت بمنزل عنوان اور فضل العلم ب منزل سورت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بمنزل الفصل بین خشکال ختم آپ کو پہلے عنوان بتایا اس کے بعد باب فضل علم لایا اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اضل الفصلہ ٹھیک شو بھائی تو کتاب علم بسم اللہ الرحمٰ پڑھایا اب نے باب فضل باب فضل العلم وقول اللہ از اللہ اب یہاں ددلو ہی والا سوال ہے کہ وقلی مرکو ہے یا وقلی مجرور ہے اکثر شرائے حدیث کہتے ہیں کہ قاؤل یہ مجرور ہے اس لیے کہ فضل العلم ہے سباب فضل وقاء اللہ سندھی جو آپ کے حاشق بخاری کا محشی ہے وہ لکھتے ہیں کہ وقاول اللہ یہ جی مرفو ہے وکا اللہ اب وقل اللہ جب مربوع ہے تو اس کا متعلق مقدر ہے تو مانا باب فضل علم وفی قول اللہ عز وفی الجل باب فضل علم الد اللہ علیہ قول اللہ عز اور آپ کی مرضی ہے ید اللہ علیہ قول اللہ پڑھتے ہیں یا وفی قول اللہ پڑھتے ہیں یہ آپ کی مرضی یارف اللہ کم الضین درجات ولہ مات القبیر زدنی علم اس آیت کا ترجمہ بخاری کے عنوان سے کرتے ہیں ٹھیک ہے آیتن کی ترجمہ بخاری کے عنوان سے کرتے ہیں اور اس کے بعد جہاں جو اشکال ہیں امام بخاری نے حدیث کیوں نہیں لائے ہاں سمجھتے ہیں چلو پہلے میرا خیال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کے یہ قاعدہ ہے جب یہ باپ منعقد کرتے ہیں تو ترجمت الباغ کی تقویت کے لیے امام بخاری کی عادت حدیث حدیث لاتے ہیں یا امام بخاری بابل باپ منعقد کیا ہے فضیلت علم میں نے وکاء اللہ وکاطال علما دو آیتین لائے ہیں امام بخاری نے یہاں پہ حدیث کوئی نہیں لائی تو اس کے کئی جوابات ہیں. سب سے آسان جواب وہی وہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے یہاں حدیثیں اس لیے نہیں لائے کہ فضل علم کے بارے میں امام بخاری رحم اللہ کو اپنی شرط پر کوئی حدیث نہیں ملی تو اس لیے امام بخاری نے نہیں لائے بات سمجھ گیا یعنی فضل علم کے بارے میں امام بخاری کو کوئی حدیث نہیں ملی جو ان کے شب کے مواقع تھی امام بخاری نہیں لائے بات سمجھ گیا ہوں یہ ایک بات نمبر دو جو سب سے بہتر ہے امام بخاری رحم اللہ فضل علم کے لیے حدیث نہیں لائے اس لیے اگر حدیث لاتے تو فضیلت علم ایک جزوی جزوی مسئلہ بن جاتا کہ علم کی فضیلت اس وجہ سے ہے علم کی فضیلت اس وجہ سے جو حدیث میں ذکر ہو اگر حدیث لاتے تو فضیلت العلم ان پر اس پر منحصر ہو جاتا کہ بھئی یہ علم کی فضیلت اس وجہ سے ہے ارتما بخاری جب حدیث نہیں لائے تو بتانا چاہتے کہ علم افضل من کل لوجو ہے فضیلت میں کل وجوہ ہے تو اس لیے امام بخاری حدیث شریف نہیں لائے کتنے وجوہات ہو گئے دو بچے ہو گئے تیسری وجہ علامت رحم اللہ کی ہے اور شیول عزیز کی بھی ہے رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کی عادت تشخیص الزان ذہنوں کی چاند بھی امتحان لینا ہے تو کبھی حدیث لاتے ہیں بات نہیں رکھتے عنوان نہیں رکھتے ابھی عنوان رکھ لیا ہے تو اے نظیم صاحب سے لے کر عبد الوجود صاحب تک تم سوچو نا کون سی حدیث یہاں ہونی چاہیے فضیل علم کے لیے یہاں کون سی حدیث ہونی چاہیے یہ آپ کے حل پر آپ کے مطالعے پر منحصر ہے تو میں ہیں تشخیص الازان تو میں اس پر ایک دوسرا جملہ کیا کرتا ہوں وہ کیا ہے ایمام بخاری رحمۃ اللہ آپ کو محدث بنانا چاہتے ہیں کہ آپ علم پر لاؤ نہ کوئی حدیث ہو ایسے حدیث لاؤ جو شرائط کے موافق بھی ہو اور فضل علم پر دال ہو آپ ڈھونڈے نہ کوئی حدیث ایسے لاؤ اچھی بات ہے اس لیے کہ بخاری کی شرط پر اور اسی طرح میور دل ذکر یہ جو خوش اعلیٰ شاطل بخاری ہے اس لیے یا امام بخاری آپ کے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ لاؤ نا تم کوئی حدیث لاؤ نا میں نے کوئی ٹھیکہ لگایا کبھی حدیث لاؤں گا باپ تم بناؤ کبھی میں باپ ذکر کروں گا اس کے مواقع تم حدیث لاؤ وجوہات ہو گئے تین ہو گئے چوتھی وجہ گنگوی رحم اللہ کی امام گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگلے باپ منصولا علم و مشت علم کی حدیثی اجاب حدیث السائلہ پہ جو حدیث آ رہی ہے وہ آنے والی حدیث جو ہے وہ فضل العلم اور منصولا علمن دونوں کے لیے کافی ہے آپ کی توجہ ہے آنے والی حدیث منسولہ کی بات پر جو حدیث آ رہی ہے وہ حدیث فضل علم اور منسولہ دونوں کے لیے کافی کیوں کافی ہے دیکھو حدیث اب بتا چکے نا آپ دیکھو آخر میں فیضازی عادل امان تو فن تجریسات فقال کے فیضات الامر الى صاحب یہ امام بخاری کے جو علم ہے میں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ گنگوئی کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے میں گنگوئی کی قبر کو گیا ہوں احمد گنگوئی کی قبر میں نے دیکھی رات کے اندھیرے فضل علم علم کی فضیلت عالم کون ہے رحمت اللہ علی. عالم کون ہے حیر آلی. آہل علم کو جب پہچان لیا تو عالم بن گیا علم کو اور اہل علم کو پہچاننا یہ فضی الم کے لیے جب یعنی امور نااہل کو تو خرد ہو جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو تو آہل اور نااہل میں تمیز کرو تو یہ علم ہے نا اور کیا نہیں سمجھو ڈوںگی بات ہے کہ نہیں گہری بات ہے ایلم علم کی, کی پہچان کرو نہ آلو کی بھی پہچان کرو جب یہ آل اور نا آل کی پہچان ہو جائے گی تو یہ ایلن ہے روحان اللہ امام بخاری زندہ بادشاہ کتنے ہو گئے پانچ کی وجہ علما لکھتے ہیں محدسین لکھتے ہیں ممدت القاری وغیرہ لکھتے ہیں کہ باپ کے بعد مقصد کیا ہوتا ہے ترجمہ الباغ کی وضاحت ہوتی ہے نا مقصد الباغ کی وضاحت ہوتی ہے جب مقصد الباپ آیتین سے حل ہو چکا ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں رہی نہیں سمجھ جب مقصد الباپ آیتین سے حل ہو گیا ہے تو حدیث کی اراد کی ضرورت نہیں رہی نا جب اعلی سے آئی سے کوئی آلہ چیز ہے نہیں ہوگا ہے تو امام بخاری جب آئی سے اپنے باپ کا مسل ثابت کر گیا تو حدیث کے لانے کی ضرورت م. م. یہ پانچ یہ اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اچھا چھ اور ساتویں اوپر ہیں حاش میں ہے, ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ امام بخاری کی یہ, یہ عادت اور طریقہ تھا کہ باپ کو منعقد کرتے اس کے بعد مطابات مطابعات کے باپ پر حدیث جمع کرتے تھے باپ کو نوان لکھتے اس کے بعد اس کے بعد بعض موافقت میں حدیث لاتے کے امام بخاری نے افواج پہلے منعقد کی اس کے بعد اراد تھا کہ افواج کے معاوضے حدیث لائیں لیکن یہاں بھی امام بخاری کو موقع نہیں ملا کہ آیت یعنی باپ کے مطالعہ حدیث لا کے حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بات والے لوگوں پر چھوڑ دیا تو ان سے ایرہ آ گئی ہے انہوں نے لے لیا لیکن سب سے اچھی بات جو تھی وہ پہلے وہ مزیدار ہے. وہ مزیدار ہے باب فضل العلم. اچھا ایک باب ہے ادھر نکالو صفحہ اٹھارہ آپ نے اکارا سفر نکالا ہے بالکل سنتر میں ہے باب نمبر بائیس ہے سنتر میں باب نمبر کیا اخلاق کیا ہے باب باب فضل علمی یہ بھی باب و فضل علمی یہاں بھی باب فضل کی امام بخاری رحم اللہ صاح ہو گیا ہے ماں وجود راجل بھابین علاحدین بین اتھو جرم انسان ہے کیا امام بخاری رحم اللہ کو ساؤ ہو گیا ہے یعنی بابو فضل علم لکھتے ہیں وہاں بھی بابو فضل علم لکھتے ہیں تو یہ تو تکرار ہے تو تکرار صرف امام بخاری کے اختراف کرتے ہیں علامہ لاب الم ہو حاصل جان لا دکھی ہو یعنی چھٹکارا نہ ہو لیکن اگر چٹکا رہے ہیں تو تکرار صرف احتراج فرماتے ہیں تو باب رقل میں باب بابل علم لایا یہ کیوں لایا اس کے دو جوابات ہیں توجہ جو کرو تکرار دو قسم کا ہے دیکھ یہ ہیں کہ الفاظ دونوں اکٹھے ہوں مقصود جدا جدا ہو یہ تکرار نہیں ہوتا الفاظ ایک ہو مقصود جدا ہو تکرار نہیں ہے مقصود ایک ہو الفاظ مقرر ہو تو یہ تکرار ہے ہر ماک اللہ اللہ الفاظ ایک ہو مقصود پھلے جا لیتا ہوں تو تکرار نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا اور مقصود ایک ہو الفاظ پھلے جا لیتا ہوں تو اس کو تکرار کہیں گے تو یہ قبیل اول ہے لا کسا ہے کیا مانا کرض العلم ہے وہاں بھی فضل علم ہے الفاظ ایک لے کے مقصود علی گاہ یا فضل علم سے مراد فضیلت علم ہے وہاں فضل علم سے مراد فضیلت عال علم ہے. ایک بات وکیل بلق یا فضیلت علم ہے تو وہاں فضیلت علم ہے یہ اچھی چنگی ہے فضیلتی وہاں پہ علم ہے تو لہٰذا تکرار نیست بات سمجھ گئے ہو بھائی نان الکی رحملہ کی بات سمجھ گئے ہو نمبر دو باب فضل علم ہے لیکن فضل کے دو معنی ہیں ایک فضل بمانے زیادت ہے اور ایک فضل بمانے فضیلت ہے تو یہاں فضل بمانے فضیلت ہے وہاں فضل بمانے زیادت ہے تو اللہ تکرار فل بات ہے مسئلہ شو بھائی اب دیکھو بھائی وف اللہ بھی ہو گیا یارف اللہ درجات توجہ کرو بھائی کھاد کے بارے دی. مقصود امام بخاری کی آیات کو لانا مقصد الباب کو واضح کرنا ہے جس سے آل علم کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے یہاں پہ تین جملے یاد رکھیے جو انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے درر ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ خبیر ہے تدمۂ آت ہے پھر اوت العلم درجاتی ہے حضرف اللہ, اللہ منكم بھی. یہ اجزا ہے تو اس آیت سے تین مسئلے ثابت ہوتے ہیں ایک وجودی ثبوتی درجہ ایمان ثبوتی درجہ ایمان نمبر ایک توجہ ہے دوسرا مسئلہ ثبوت تفاضل سی اہل ایمان نمبر دو تیسرے مسئلہ ہے قصمہ کبیر کام جو نا کام کرتا ہے مسئلہ اور کیا ہے ٹبوتی درجہ نفسی درجی کے ثبوت ہی ایمان کے مرتب ہے پر اللہ الفینا بنو اللہ درجہ دیتا ہے مؤمنین کو بوجھ ایمان بس آج میں مقصد کیا ہے انسانوں میں انسانوں میں جو درجہ ملتا ہے اس کا معیار ایمان ہے ایمان پر درجہ ملتا ہے اچھا اب عال ایمان کے اندر جس چیز پر تفاضل الفکر درجات ہوئے وہ کیا ہے وہ علم ہے اب سمجھ گئے ہو نا سمجھ گئے ہو یعنی ساری دنیا میں انسان جو بستے ہیں ان میں سے افضل کون ہے مسلمان ہے سب سے افضل کون ہے مسلمان ہے اب مسلمانوں میں درجہ مزید درجے والا کون ہے اہل ایمان آپ جیسے آپ کی مثال ہے طلباء مدرس نہیں تو لیکن آپ کو بہ نسبت باقی طلباء دوسری رعایت بھی کسی بات چیت میں ہے کہ نہیں ہے یہ کس وجہ سے آپ ان طلباء سے جشمن خوبصورت ہو یہ آپ کی کیا ہے باز میں قوت ان سے زیادہ ہے آپ بہ نسبت ان کے علم میں زیادہ ہیں آپ کو خصوصیت مل گئی ہے بات سمجھ گئے مولانا یہی ہے نانوی رحم اللہ اور امبر شاہ کشمیر کی بات رحم اللہ ایک نفسی ثبوتی درجہ ایک تفاظ الفط درجات. درجات تو ثبوتی درجے کے لیے ایمان ہے تفاظ فی درجات کے لیے علم ہے سمجھ گئے ہو انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے قدیر بما تامل بے ذکر کر دیا ہے تو چاہے فری قدیم بما تعلمون چاہے قبیرا فرما تا عملون تو معلوم ہوا کہ علم وہ معتبر ہے جو عمل کے بعد ہو علم وہ معتبر ہے جو عمل کے بعد ہو اگر علم ہو عمل نہ ہو تو قرآن حجرت القوال کے مسدار بن جائے گا ار علم حجرت القوال کا مسدار بن جائے گا اس لیے فرمایا و اللہ کبیر ماتا وکول تعالیٰ روبی جتنی علم اے اللہ میرے علم کو بڑھا اللہ واہ ان شاہ کشمیری کو اللہ گلی رحمت فرمائے بمائے تمام علمائے دیبن کے. کیا عجیب شخصیت تھی ہی. کہتے ہیں کہ یہاں امام بخار نے رب نے علم آئے کو کیوں لایا کہتے اس سے بھی فضیلت علم کی طرف اشارہ ہے کیوں اشارہ ہے نیام اللہ تو اللہ صفص وا صعود ہے کہ نہیں اللہ کی نعمتیں کتنی بھئی فیاض صاحب گرنے میں آتا ہے تصور میں بھی نہیں آتا ہے لیکن اللہ نے یہاں پہ اپنے محبوب کو زیادہ علم کے لیے حکم دیا ہے کہ تو آپ دعا مانگے کہ اللہ میرے علم کو بڑا کر دے زیادہ کر دے زیادہ کر دے زیادہ کر دے اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کے مانگنے پہ معمور ہوتے لیکن فرمائے باقی کچھ نہیں مانگنا اگر مانگنا ہے تو علم مانگ لے اس لیے قلعہ نذیر ماشاء اللہ امام بخاری زندہ آباد کو شکے نہیں اس کو امام بخاری آگے جاؤ پڑھے نا نہیں پڑھ کرو یہ آسان ہے یہ آگے دو تین بات میں آسان ہے قال انما المباركات هي انما المباركات النبي شعراكم من عند الله قال انه قال ان محمد بن ريح المروه قال ان ان ابي ليس قد يطوف معنا نقول ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک بات بطور زیادہ لیکن آپ کو فائدہ ہوگا ایمان بخاری رحم اللہ کتاب علم میں چار قسم کے ابحاس کرنا چاہتے ہیں اور یہ تقریبا ترپن افواج ہیں کتاب علم میں تقریبا ترپن افواج فضیلت علم ٹھیک ہے فضیلت طالب علم تو آزادی معلے امام بخاری ابواب لا کر کتنے مسائل بتانے چاہتے افضل کون سے کون سے فضیلت علم فضیلت اہل علم آداب معلم و آداب متعلم کبھی علما کہتے ہیں پانچواں پاس بھی ہو تو مسا عید العلم کیا مسا مسائل العلم علم کے مسائل ایسے مسائل جو کہ علم کے ساتھ متعلق ہیں اب منسولہ علمن وہ مشتغل مشترفی حدیثی فاطم حدیث اس باب کا عنوان کیا ہے معلم اور کسی طرح آدابی متعلم توجہ ہے آپ کی آدابی متعلم یہ ہے کہ جب تم استاد کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرو تو پھر اس کی جواب کے منتظر رہو تاجر نہ کرو استاد کے فرار تک انتظار کرو اگر آپ کو اس کا کسی مسئلے میں مشغول ہے آپ نے سوال پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ اس مسئلے میں جب تک اس مسئلے سے جب تک فارغ نہیں ہوا اس کے ساتھ سامیاں نہ کرو بے عدلی ہے مثلاً آپ چلے گئے ٹھیک ہے مولانا حفیظ الرحمان صاحب کے پاس وہ مطالعہ کر رہا تھا آپ نے کہا جکل جنگ رات کے چیٹنگ مل جائے گی ابھی مطالعے مشغول ہیں آپ نے پھر دوبارہ یہ نہیں کیا جی چھٹی نہیں بھوکے نہیں آرام کرو کھیت دیا ہے نا ابھی مطالعہ کر رہا ہے یا خطر پڑ رہا ہے دیکھ لیا جیسے کتاب بند کر دیا تو اگر جواب دے دیا تو اچھا ہے نہیں اب دوبارہ سوال تعجیل تاجیل پھر سوال نہ کرو یہ ادبی کیا ہے متعلق ہے اخلاقی نمبر ایک میں آزاد متعلق کیا ہے ادب التاج کس سوال ایک دفعہ تم نے پوچھنا سوال پیش کیا ہے استاد کی فراغت تک اس میں جواب لینے میں تعجیب تا... نہ کرو ٹھیک ہے بخاری التاثر کرو نمبر دو استاذ کو بھی من آداب المعلم اگر استاذ معلم کسی کام میں مشغول ہے اور جواب دینے میں یہ تاخیر کرے تو گناہ نہیں ہے اس کو یہ امر مباح اور جائز اب بات سمجھ گئے ہو جناب مختہ جناب مختہ تیسری بات آداب معلم یہ ہے سبحان اللہ واہ واہ ان شاہج ٹھیک ہے نا جب یہ بات کوئی عربی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ انا سب سمجھتا تھا آدمی سمجھتا اس پر سب لوگ سمجھتے ہیں جو انرشا کی کتابیں دیکھتے دیکھ رہے تیسری بات آزادی معلوم یہ ہے اگر متعلم متعلم دورانی علم یا دورانی شغل شگلی معلم میں کےسار کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے آداب معالم میں نے کیا کہا آدابی معالم میں سے ایک دوسرے یہ ہے کہ اگر دوران تعلیم یا دوران اشتغال معالم متعلق اس کرتا ہے تو ڈانٹنا نہیں ہے بڑے اچھے انداز سے اطمینان کے ساتھ جواب دے دو اب نبی علیہ السلام کے لیے بھی مشغول تھے ایک آدمی آئی جی متسہ نبی علیہ السلام بڑے اطمینان سے پہلے بات میں جو مشغول تھے آپ نے وہ بات پوری کی فرمائے طالب علم کہاں کس نے پوچھا جی ہاں انا یا رسول اللہ فرمایا علیہ السلام ڈانٹنا نہیں ہے کس کا شاید تو آدھار متعارف سمجھ گیا معلم کے آدھار کیا ہیں اگر سائل آپ کے شغل کی حالت میں آپ سے پوچھے اس کو ڈانٹو نہیں ٹھیک ہے بھائی کتنے بات ہو گئے چوتھی بات شاہ رحم اللہ جی اصل میں لوگوں کے ذہن میں ایک مسئلہ تھا کہ دیکھو کس علم کیا ہے گناہ ہے یہ مسئلہ ہے نا من قدم علم بولو نا من قدم علم الجم اگر کوئی علم شفائے تو اس کو لغانے بنایا جائے اب یہاں یہ سوال پڑتا تھا اگر آپ نے آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور آپ سے کسی عذر میں جواب, جواب کی تاخیر ہو گئی آئیے میں داخل ہے یا نہیں ہے امام بخاری فرماتے تمام مجھے آدمی نہیں میں ٹھیک ہے نا اس لیے ہمارے شیول صاحب بادشاہ ہیں نا بادشاہ صاحب یہ بہت عجیب آدمی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تم تو بزرگ لوگ و دعا کرو اللہ اسے صحت دے اس زمانے میں اگر میں کہوں نا کہ اپنے ہم آسرے میں بخاری پہ جو سمجھ ہے تو باد ہمارے بادشاہ با سب سمجھتے ہیں اور اب بھی باوجود ہی اور بیماری کے بخاری شریف کے لیے وہ غسل کر کے آتا ہے خام سماں بخاری کی سنت ادا کرتا ہے تو کسی نے اس کے مجلس میں کہا کہ ایک آدمی ہے جو بخاری شریف کے حدیث میں جو صحت کا مسئلہ آتا ہے عبد اللہ شال وغیرہ بھی اس پہ تنقید کرتا ہے تو اس نے میں کہا کہ داد خر بچے وہ گاڑی سے دیتا ہے زیادہ خر بچے پس پوری بخاری پلار جوڑی نہیں بخاری اور و جدا سر سر سر دی دی خبر کہتا ہے کہ یہ بخاری کا باپ بنتا ہے بخاری امام بخاری جو سر کہہ رہے صحیح ہے اس کی کیا مجال کیسے میں جانے کیسی کچھ میں باتیں کرتا ہے یہ ہوں السلام علیکم شمس آبادی کے کراچے گا ہم ٹولی فون مارتا کیا تو شمس آبادی آ رہے ہیں خیر رہ جامع تعلوم تعلیم اسلام کا مل کر میسا آج سبق کی مشغول ہے وہاں خیر ہاں ہاں ہاں زندہ آباد یو ملاش کم جو کم لے زبردست ملاش بردار کا خبر ہاں <تصفح> خدا دیوا بس السلام علیکم نہیں کو کب کر کے بچے دے دے جناب یاد ہے انورشاخ کشمیر کی بات یہ مسئلہ تھا کہ بعض علماء کے نزدیک تاخیر فی جواب من المسمان علم کے جانا یعنی شمار کیا جاتا تھا امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ تاخیر فی یہ خطمان میں داخل نہیں ہوتا میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ مثلاً بھائی شراب پینا کیسا ہے ابھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں آپ نے دوستوں کے مطالعہ کیے ہیں اس کے بعد کہا کہ بھائی وہ سائ کہاں ہے ادھر سائل آ گیا خاصی جواب دے دیا تو کتمان علم داخل نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو میں <تصفيق> کہتا ہوں حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا سمجھ آتا میں تو یار حیران ہوتا ہوں کہ تم حیران ہوتے مجھ میں تو یہ انفعال کا جو مادہ ہے نا یہ بہت برل ہوا ہے میں بہت جلتی دوسری سے متاثر ہو جاتا ہوں کبھی کبھی میں مطالعہ کرتا ہوں تو جو بہت نوکات کہیں دیکھتا ہوں پھر میں حیران اس طرف بیٹھ جاتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں ان اکاویر کے لیے دعائیں مانگنا شروع کروں اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اب عنوان آسان ہے حدیث آسان ہے باب من سہیلا علمن یہ باب ہے در بیان ذکر اس آدمی کے سلیلا علمن جس سے پوچھا جائے علم کی بات بہت مجھ حدیثی ہی اور یہ مشغول ہو اپنے بات میں اور مراد بات سے کیا ہے بات نہیں اپنا کوئی اپنا بات ہو علمی بات علمی ہو فاطمہ یہ اپنی بات کو پورا کرے سم عجاب سائلا پھر سال کا جواب دے اب اس کا جواب آپ اس کا جواب اپنی جیب سے نکالو آپ سے امتحان ہے نا منسوئ نہ علم وہ مشتمل تھی حدیث حدیث تھا حل بس آئی جائز یا جائز نہیں ہے جو آپ کیا ہے دل میں عملہ بس, بس یہ امام بخاری کا مسئلہ تھا اب پڑھیے جی حدیث مبارک م... امام بخاری کا استاد محمد ابن سنان کہتے ہیں حد سنا کھلے جن کنا عبد المالک پھر امام بخاری کہتے ہیں تحویز کالا و حدنی ابراہیم المنظر قال حد محمد ابن فلح دو استاد ہو گئے محمد ابن سنان بھی ہیں ان کے استاد ابراہیم بھی ہیں ان کے استاذ ٹھیک ہے نا اب حدیث حدنی الابن علی صاحب ہاں نبی ہو رہے رض رضی اللہ کالب نمنبی السلط نظیم ایک دن مفاد جاتی ہے نب نامہ ایک دن نبی علیہ اپنی ایک مجلس میں سے شلکوا جو حدیث, حدیث بہن کرتے تھے یعنی بیان فرماتے تھے اپنے قوم کو حدیث بیان کرتے تھے تو نزی کی باتیں سن کے نا تو حدیث بہن کرتے تھے یا اہو آر آبیون آ گیا ایک, ایک, ایک دیہاتی مت کیا مت کب ہوگی رسول نبی علیہ السلام, یحدثو. نبی اللہ علیہ السلام کیا معنی؟ نبی اپنی باتوں میں مشغول رہے یعنی کہ چل گیا نبی علیہ السلام یو حادثی کرتی ہوئی نہیں. کیا مانا مزہ کیا ہے اے جن پترا رسم جو حادث ہو کیا منا نبی علیہ اللہ اپنی باتوں کو جاری کرتے ہوئے مشغول رہے عجیب لوگ میں نے بند کر دیا السلام علیکم خیر خیر جی جی ماتا کو پاتنیشتے ہیں بچابو بارکی ندیزوے بارکی ماتا کو پاتنیشتے ہیں نو سوئے ہیں انا باز ماتا کو پاتنیشتے ہیں تو کسا کو تسنگرال اپنی دکان کی تاتو رسلام اکا کنا اب بیاد ایل کنار مدرسا کناتا سا باقینا ارے معلومات بھوکی ان شاء جی جی کہتے ہیں آپ کو کوئی اطلاع ہے نظیم شاہ کے بارے میں کہ ہو گیا ہے یہ کہ ندیم ہوگا نہیں کہ نہیں ہاں کہتے کسی نے کہا نہیں اس کو یقین نہیں ہے آج کل افواہ نا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ پتہ آپ کے ساتھ جو اپنی بات کر رہا ہوں اس کو جانتے آپ جو بات میں مشہور ہے دو دن پہلے اس کو بھی لوگوں نے مار دیا بنے میرا جو بھی چاہ رہا تھا تو اب جو صاحب نے فون کیا تو کیا طبیعت ٹھیک ہے صاحب اس کو فون کیا پھر آگے جا رہا تھا تو قاری احمد علی صاحب جو ادھر آتے ہیں اس نے فون کیا پھر میرے بیٹے نے چار سبھی سی فون کیا گھر کو گھر والے کو کہتے وہ ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے گھر کدھر پھر میں نے کہا کہ مشہور کیا بات ہے کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور اٹک اسپتال میں ختم ہو گیا تو اس لیے میں نے کہا کہ باتیں لوگ پتنی کیسے شوش چھوڑتے ہیں نا تک فضا رسول اللہ صلی اللہ علام واپسو کیا مانا مشغول ہے نبی علیہ اللہۃسلام اپنی باتوں کو جاری کرتے ہوئے ٹھیک ہے ما باز او اب یہاں اس کی دو باتیں اب نبی علیہ اللہ فم ہے نا اپنی باتوں کو جاری رکھتے ہوئے شروع بالو نے کہا آپ نے نہیں سنی بات نیو سال بات سنی ایک گرو نے کہا کہ گروپ نے کہا کہ بات سنی ہے لیکن ناپسند کیا ہے اس پیچھے پکانا بالکل میں سمیا ماں کا کرا ماں کا سمیا ماں تالا سنا ہے نبی نے وہ باتیں قال جو آراجی نے کیا, کیا ریحا ماں کالا برا جان نبی نے وہ باتیں جو آراجی نے کی ہے سزا کا فال بھی نبی پاک ہے اور فرحا کا فال بھی نبی پاک ہے سنا ہے نبی علیہ السلام نے لیکن یہ بات نبی پاک کو پسند اس لیے نظر انداز کر دیا ہے وہ کال اباز لمبی اور بعض نے کہا کہ آپ نے بات سنی نہیں ہے لیکن کو فتح نہیں لگا بعض نے کہا کہ آپ نے بات نہیں سنی ہے آپ مشغول تھے نے. تو آپی ابھی مشغول ہے کہ فی ہو؟ حتی اذا قضا حدیث کہ نبی پاک نے اپنی باتوں کو مکمل فرمایا قضا پورا کیا قضا پورا فرمایا. قال این اللہ بس اے بس ربی نے فرمایا اے نا کتنے کیا سباندلہ. اب راوی کہتے کو راہو کو میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اے نسائل اب اے نسائل نبی پائے نہیں فرما فرمایا یہ راوی کہتے کو راہو میرا یہ خیال ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو قیامت کے بارے میں پوچھنے والا تھا کتنے گیا وہ تو بیٹھا تھا نا اس انتظار میں فرمایا رسول اللہ شاہدہ رحم اللہ نے بھی لکھا ہے شاہ کشمیر رحم اللہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث جہاں عذاب علم بتا بتانا چاہتی ہے تو آداب کے معلم بھی بتاتی ہے تو متعلق بھی بتاتی اگر معلم تاثیر کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر معلم جو ہے معلم کو چاہیے کہ متعلم درمیان کلام اگر اس کو کرتا ہے تو ڈانٹنا نہیں ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے دوسری بات تیسری بات یہ من آزاد المتعلم کہ سوال کرنے کے بعد انتظار جواب میں رہو سوال سال بھی نہ کرو اور سوال کرنے کے بعد جواب لینے سے پہلے جانا بھی نہیں ہے انتظار کرنا ہے تو جس جی یا رسول اللہ جی حضرت میں ہوں اچھا فرمایا حضرت نے فرمائے سازل امانت و فن تزری جب جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کے انتظار کرو جب امانت ضائع ہو جائے ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو امانت کیا چیز ہے امانت علم ہے امانت کیا چیز ہے امانت علم امارت ہے امانت کیا چیز ہے ہاں جی ذمہ واری ہے ذمہ واری ہے فقل کیسک اللہ کے ذریعہ مانا تمہیں ضیا کیسے آئے گا فرمائے گا الر ہی جب سو پہ جائے الامر کیا معنی معاملات الامر اختیارات علا گیری ہی نا آلوں کے پاس فن تجربہ انتظار میں رہو کیا ہے, علم کی فضلت ہے کیا معنی عالم وہ ہوگا جو امانتدار ہوگا جو امور کو جانتے ہوئے اپنے مصرف کے خرچ کرے گا وہ عالم ہے جو امور کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے جو امور کو جانتے ہوئے غیر مسلب میں خرچ کرے گا تو بھی جاہل ہے ٹھیک ہے عالم کس کو کہتے ہیں کہ عالم علم اور غیر عالمی ترویج کر سکتا ہے اب سمجھ گئے ہو ایک بات علم کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ پنتل تو معلوم ہوا کہ مدار و بقا دنیا علمی کامل علم کامت دنیا فیضا فاطم علم فاطم علم کا مقام بہت بڑا ہو گیا ہے لکھ لو مدار و مدار و بقاء دنیا علم, علم, علم اس دنیا کی جو بقا ہے تو علم پر ہے فیضا کامل العلم کامت دنیا فیضا دنیا وسلم